اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے مضمون پڑھنے والے ساتھیوں ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی آپ سے جس موضوع پر بات کی وہ نیوز رپورٹنگ کی ایک قسم بیٹ تھی بیٹ کے حوالے سے میں نے کافی تفصیل سے آپ کو بتایا ہے اور پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے جس بیٹ کا مطالعہ کیا وہ بڑی اہم تھی اس کا تعلق ڈپلومیٹک رپورٹنگ سے تھا آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کروں گا اس کا تعلق بھی بیٹ رپورٹنگ کی ایک اور قسم سے ہے جس میں سپیشلائزیشن کرنے والے لوگ بھی بڑے با علم اور بڑے قانوندان تصور کیے جاتے ہیں چاہے انہوں نے لا کی ڈگری نہ لی ہو ایل ایل بی نہ کیا ہو ایل ایل ایم نہ کیا ہو یا قانون کی باضابطہ تعلیم حاصل نہ کی ہو لیکن اگر ان کو کامن سینس شعور اور لا کا پتا ہے تو وہ اس رپورٹنگ میں کافی حد تک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اس رپورٹنگ کا نام یا اس بیٹ کا نام کوٹس رپورٹنگ ہے کورٹ رپورٹنگ کیا ہے یہ کیسے کی جا سکتی ہے کوٹس کس قسم کی ہوتی ہیں اور اس سے خبریں کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں آج یہی پوائنٹ ہماری گفتگو کا ون آف دا مین ریزن ہوگا تو کورٹ رپورٹنگ کرنے کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کی کورٹ کے سسٹم کا پتہ ہو یعنی اس ملک میں کس نوعیت کی عدالتیں ہیں آئین پاکستان کے تحت ملک میں انصاف کی فراہمی اور جسٹس کی فراہمی کے لیے عدالتیں قائم کی جاتی ہیں جہاں ججز بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں فوجداری مقدمات ہوں یا کرمنل کیسز ہوں ان کے ڈسیجن صاحب مرتبہ افراد کیا کرتے ہیں آئین پاکستان کے تحت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یا کورٹ کا نام سپریم کورٹ ہے لفظ سپریم سے ہی ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سب سے سپریم بڑی یا اعلی اور ارفا عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کتنے ججز پر مشتمل ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے انتخاب کا معیار کیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کی میاد عہدہ کیا ہے یہ سب چیزیں آئین پاکستان میں درج ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے کیا اختیارات ہیں وہ کس طرح سے اداروں کے درمیان توازن رکھتے ہیں یا سپریم کورٹ آئین پاکستان کی تشریح کرنے کی مجاز ہے اگر آپ کورٹ رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ آئین پاکستان کا سب سے پہلے مطالعہ کریں اور اس میں جو عدالتوں کے حوالے سے جو کورٹ کے حوالے سے چیپٹر ہے اس کی تمام شکیں اور اس کی پروویژنس سب سیکشنز کا آپ تفصیل سے جائزہ لیں ان کے بارے میں اپنے آپ سے سوال پوچھیں دوسروں سے سوال پوچھیں اس کی تشریح معلوم کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ عدالتوں کے ججز کے اختیارات کیا ہیں ان کے عہدے کی مدت کتنی ہے وہ کہاں تک جا سکتے ہیں اور آئین ان پر کیا پابندی نافذ کرتا ہے کیونکہ عدالتیں خاص طور پر سپریم کورٹ پارلیمنٹ صدر مملکت اور ایگزیکٹو وزیر اعظم یہ جب سب ادارے ملتے ہیں تو ملک کا نظام کار چلایا جاتا ہے اور جہاں کوئی ایمبگوٹی ہو جائے تو اس کی تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے آئین میں ترمیم کا اختیار تو پارلیمنٹ کو ہے لیکن آئین کی تشریح کا اختیار یا قانون کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے تو اس لیے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ایک چیف جسٹس اور کئی ججز پر مشتمل ہوتی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنے باقی ججز کی تعیناتی کے لیے ایک تحریری طریقہ کار جو آئین میں واضح کر دیا گیا ہے اس کے مطابق دوسرے ججز کی سلیکشن کرتے ہیں اور حکومت پاکستان کی منظوری سے وہ جج سپریم کورٹ میں تعینات ہوتے ہیں وہ ججز ہائی کورٹ سے بھی لیے جاتے ہیں اور ہائی کورٹ سے ججز سپریم کورٹ میں لانے کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے جس میں چیف جسٹس کی ثوابدید بھی موجود ہے اور دوسری شرائط بھی ہیں جو جو شخص وہ پوری کرتا ہو اس کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ سب سے اعلیٰ اور بڑی عدالت ہے آپ کو اگر کسی قتل کے مقدمے کا سامنا ہے آپ کا کوئی فوجداری مقدمہ ہے کوئی سول سوٹ ہے آپ اس میں چھوٹی عدالتوں میں جاتے ہیں پھر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور فائنل اپیل آپ سپریم کورٹ میں کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے عمومی طور پر اس کو فائنلٹی حاصل ہوتی ہے وہ جو ڈسیزن دے دیتی ہے اس کا نافذ کرنا لازم ہو جاتا ہے سوائے چند ایک فیصلوں میں جیسے کسی کو اگر موت کی سزا دی جائے سپریم کورٹ بھی اس کی سزا کو اپ ہیلڈ کر دے یعنی اس کو قائم رکھے تو اس کی رحم کی اپیل کے لیے درخواست صدر مملکت کو جاتی ہے اور یہ آئین کے تحت صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کی رحم کی اپیل کو منظور کرے یا نہ کرے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دے یہ اختیار آئین پاکستان صدر مملکت کو دیتا ہے لیکن سزا دینے کا اختیار صدر مملکت کو نہیں ہے سزا دینے کا اختیار عدلیہ کو ہے اس لیے عدلیہ کی اہمیت کسی بھی نظام میں بہت ہے تو پاکستان کے کورٹ سسٹم کا مطالعہ آپ کے لیے بنیادی ضرورت ہے جب آپ کے یہ کانسیپٹ کلیئر ہوں گے تو آپ اس میں اچھی رپورٹنگ کر سکیں گے اسی طرح ایک اور عدالت ہے اور وہ ہے ہائی کورٹس جیسا کہ لفظ ہائی کورٹس سے ظاہر ہے کہ بلند عدالت اونچی عدالت اس کو اونچی عدالت کیوں کہتے ہیں آئیں اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں عدالتی نظام پاکستان کا عدالتی نظام بھی اور دنیا بھر کا عدالتی نظام بھی مختلف ٹائرز پر یا مختلف درجوں پر قائم ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کی ایک عدالت سپریم کورٹ کہلاتی ہے جو سب سے بالا ہے اس کے بعد اس کی ماتحت عدالت ہائی کورٹ کہلاتی ہے اور ہائی کورٹ میں وہ مقدمات آتے ہیں جو نیچے سول کورٹ سے آئے ہوں تو ہائی کورٹ صوبائی سطح پر پاکستان میں قائم ہوتی ہے ہر صوبے کی ہائی کورٹ ہوتی ہے وہاں بھی ایک چیف جسٹس ہوتا ہے اور اس چیف جسٹس کی معاونت کے لیے ایک گروپ آف ججز ہوتا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کے بنچ تشکیل دیے جاتے ہیں عام نوعیت کے مقدمات ایک جج سنتا ہے اور وہ فیصلہ دیتا ہے تو وہ فیصلہ اگرچہ ایک جج دیتا ہے لیکن اس فیصلے کو ہائی کورٹ کا فیصلہ کہا جاتا ہے اس فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے اسی طرح خاص اور حساس نوعیت کے معاملات یا قانونی پیچیدگیوں کے حامل معاملات یا عوامی اہمیت کے ایسے معاملات جس کے اثرات دور رسوں اس پر عام طور پر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ڈویژنل بینچ تشکیل دیتا ہے ڈویژنل بینچ میں ایک سے زائد جج شامل ہوتے ہیں دو جج بھی ہو سکتے ہیں تین جج بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی کنسنسس سے یا میجورٹی کی رائے سے اگر تین جج بیٹھے ہیں تو دو جج جس نقطے پر ایک متفق ہوں گے وہ فیصلہ قابل عمل ہوگا اگر ایک جج کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اختلاف کر سکتا ہے لیکن اکثریت کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور اسی کو فیصلہ تصور کیا جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات فل کورٹ بھی کوئی مقدمہ سنتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ درپیش ہے تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس پر فل کورٹ کا اجلاس بلاتے ہیں اور فل کورٹ میں جتنے ججز اس دن اویلیبل ہوتے ہیں ان کو کورٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے چاہے دس جج ہوں نو ہوں آٹھ ہوں اویلیبل ججز اگر کوئی رخصت پر ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتا اگر دس ججز کی ہائی کورٹ ہے تو وہ دس ججز نوٹیفائی کیے جاتے ہیں اگر ان میں سے ایک کسی وجہ سے رخصت پر ہے تو اس کو چھوڑ کے باقی نو ججز کو فل کورٹ ریفرنس کہتے ہیں اور فل کورٹ میں چیف جسٹس خود بھی بیٹھتے ہیں اور جب اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو فل کورٹ کا فیصلہ کہا جاتا ہے اسی طرح جیسے ہائی کورٹ فل کورٹ ریفرنس رکھتی ہے سپریم کورٹ میں بھی تمام ججز اگر کسی مقدمے کو سنے تو اس کو فل کورٹ ریفرنس کہا جاتا ہے یا ڈسن کہا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز ایک جج فیصلہ دے دو جج دیں ڈویژنل بینچ فیصلہ دے یا فل کورٹ فیصلہ دے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا فیصلہ کہلاتا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کی اپیل سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ میں فیصلے کی اپیل اگر کرنی ہو تو اس کے لیے نظر ثانی کی ریویو پیٹیشن داخل کی جاتی ہے لیکن اس کے لیے بھی بہت سی شرائط ہیں کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ ہو کوئی لیگل گراؤنڈ ہو اور اس نظر ثانی کی اپیل کو ایڈمٹ کرنے کے لیے بھی ججز خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا اس کو دوبارہ سنا جائے یا نہ سنا جائے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے درخواست نظر ثانی کی دی اور فوراً ہی کورٹ تشکیل دے دی گئی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے وکیل نے کس نقطے کو اٹھایا ہے کیا کوئی نقطہ ججز کی سے سرف نظر ہو گیا یا ججز اس کی طرف توجہ کسی وجہ سے نہیں دے سکے یا کوئی پریسیڈنٹ یا نظیر ایک ایسی موجود ہے ماضی میں جس کے حوالے سے آپ ریویو پیٹیشن داخل کر سکتے ہیں تو کورٹ رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ کورٹ رپورٹنگ کرتے وقت انہیں ملک کے عدالتی نظام کے مختلف پہلوؤں کا علم ہو ڈسٹرک کورٹس ڈسٹرک کورٹس سے مراد ضلع عدالتیں ہیں جن میں سول کورٹ میجسٹریٹس کی عدالتیں سبھی شامل ہوتی ہیں مختلف چھوٹے موٹے معاملات کے فیصلے انہی کورٹس کے ذریعے کیے جاتے ہیں اور ضلع عدالتوں یا سول کورٹس اور سیشن کورٹ میں کیے جانے والے فیصلوں کی اپیل ہائی کورٹ میں ہوتی ہے تو ایک کورٹ رپورٹر کو پاکستان کے عدالتی نظام کے اس مرحلے کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کس نوعیت کے مقدمات ضلعی عدالتیں سنتی ہیں سول عدالتیں سنتی ہیں سیشن کورٹ سنتی ہے اور سیشن کورٹ اقدام قتل تک کے مقدمات سنتی ہے اور سیشن جج جو سزا تجویز کرتا ہے اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے اور ہائی کورٹ کی اپیل سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے اسی طرح مجسٹریٹ کے کیے جانے والے فیصلوں کی اپیل کے لیے بھی عدالتیں موجود ہیں تو اگر آپ کورٹ رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس جوڈیشل سسٹم کو سمجھیں اسی طرح مختلف بار ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں اور یہ بار ایسوسی ایشنز وکلاء کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں جیسے ججز کے چیمبرز ہوتے ہیں اس طرح وکلاء کے چیمبرز بھی ہوتے ہیں وکلا کی تنظیمیں بھی ہوتی ہیں ان کے الیکشنز بھی ہوتے ہیں ضلعی بار کونسل ہوتی ہے صوبائی بار کونسل ہوتی ہے ہائی کورٹ کی بار کونسل ہوتی ہے سپریم کورٹ کی بار کونسل ہوتی ہے اور اس کے صدر اور ممبران بھی بڑے محترم ہوتے ہیں ان میں سے اکثر وکلاء کیونکہ سبھی بار کے رکن وکیل ہوتے ہیں جب ان کا تجربہ ایک خاص حد تک پہنچتا ہے ایک ایکسپیرئنس پہنچتا ہے تو یہی سینئر وکلاء میں سے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہائی کورٹ کے ججز تائینات کر دیے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز بن جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا پروفیشن ہے لیگل پروفیشن جس میں قانون کی تعلیم حاصل کر کے وکلاء داخل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑے ایوینیوز ہوتے ہیں کہ وہ کمپیٹنٹ ہوں اور لا نوئنگ لائرز ہوں اور اگر جرنلسٹ بھی لا نوئنگ ہے اور اس کو قانونی مشغافیوں اور عدالتی نظام کے طریقے کار کا پتہ ہے تو وہ بہت اچھی خبریں نکال کے لا سکتا ہے عدالت کے فیصلے بعض اوقات کئی نئے مراحل طے کر دیتے ہیں کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جن کی تفصیل میں آپ کو آئندہ لیکچرز میں بھی بتاؤں گا کیونکہ کورٹ رپورٹنگ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے لا کی ٹرمینالوجی ہے کریمنل اوفینس کی ہے تو اگر آپ رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ تمام ٹرمینالوجی اور اصلاحات کا تفصیل سے جائزہ لیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور مستقبل میں آپ ایک اچھے کورٹ رپورٹر بن سکیں گے کورٹ رپورٹنگ کی بیٹ کے علاوہ بھی دوسرے شعبوں میں بھی کئی بیٹس ہوتی ہیں جن میں ایک اور اہم بیٹ الیکشن کمیشن کی بیٹ کہلاتی ہے الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے آئین پاکستان میں لکھ دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل کیسے ہوگی اور الیکشن کمیشن کی اہم ترین ذمہ داری ملک میں عام انتخابات کرانا ہے اور عام انتخابات کے بعد اگر کوئی نشست خالی ہو جائے کسی ممبر کے مستعفی ہونے سے یا کسی ممبر کے انتقال سے اس نشست پر زمنی الیکشن یا بائی الیکشن کرانے کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن کی ہے اس لحاظ سے الیکشن کمیشن کی اہمیت ملک کے سیاسی نظام میں بہت اہم ہے آج جو حکومت تشکیل پاتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو عام انتخابات کے نتیجے میں منتخب ہو کر آتی ہے وہ سیاسی جماعت جس کو عوام سب سے زیادہ ووٹ دیتے ہیں وہ آ کر حکومت بناتی ہے اور باقی جماعتیں حزب اختلاف یا اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں تو الیکشن کمیشن ایک ایسا مرکز و مہور ہے جو کسی سیاسی نظام کو ریگولیٹ کرنے میں اس کے لیے اس نظام کو تشکیل دینے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے آپ نے لفظ حق کے رائے دہی اور ووٹ تو سنا ہوگا ووٹ کا اندراج کیسے کیا جاتا ہے پاکستان میں ون مین ون ووٹ کا کانسیپٹ ہے حق کے بالغ رائے دہی ہے ووٹر کی عمر کا تعین آئین میں کر دیا گیا ہے ووٹ کے حق کا تعین آئین میں کر دیا گیا ہے کہ ایک بالغ شخص جس کو ووٹ دینے کا حق ہے جو پاکستان کا شہری ہے اس کا ایک ووٹ شمار ہوگا ایک آدمی کا ایک ووٹ شمار ہوگا اس کی نگرانی بھی الیکشن کمیشن کرتا ہے ووٹوں کا ملک بھر میں اندراج کرنے کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن کی ہے اور الیکشن کمیشن ہی وہ ادارہ ہے جو انتخابات کے دوران مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے حوالے سے یہ چیز چیک کرتا ہے کہ کیا وہ اہل ہے کہ وہ انتخاب میں حصہ لے سکیں پاکستان کے آئین کے تحت جو ایم این اے یا ایم پی اے بننے کا اہل ہے اس کی شرائط کیا ہیں اس کی نگرانی بھی اور اس کی مانیٹرنگ بھی اور اس کے حوالے سے فیصلے بھی الیکشن کمیشن کرتا ہے الیکشن کمیشن ہی جب ووٹ ڈل جاتے ہیں تو ان ووٹوں کی تعداد کی گنتی کرتا ہے کس امیدوار کو اور کس سیاسی جماعت کو کتنے ووٹ ملے اور ملک میں اب تک جتنے عام انتخابات ہو چکے ہیں اس کا ریکارڈ بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے اس لیے الیکشن کمیشن کسی بھی ملک کے سیاسی نظام اور حق کے بالغ رائے دہی اور وہاں پر حکومتیں بنانے کے طریقے کار اور اہلیت کا نگران تصور کیا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن میں جو شخص سب سے اہم پوزیشن پر فائز ہوتا ہے اس کو ہم چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کون بن سکتا ہے اس کی اہلیت کیا ہے اس کی میعاد کتنی ہے اور وہ کب تک اس عہدے پر فائز رہ سکتا ہے اس کی تخصیص بھی آئین پاکستان میں کر دی گئی ہے یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے کہ ایک شخص جب اس مرتبے پر فائز ہو جائے تو کوئی حکومت با یک جمبش قلم اس کو وہاں سے نہیں ہٹا سکتی اس کو وہاں سے ہٹانے کا طریقہ کار بھی آئین میں درج ہے کوئی ایک حکومت کوئی ایک انڈیویجول، کوئی ایک اتھارٹی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کو اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہٹا سکیں تو آئین نے اس کو تحفظ دیا ہے اور یہی تحفظ ان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ حق اور انصاف سے فیصلے کر سکیں کیونکہ ان کے اوپر کوئی ایسی تلوار نہیں لٹک رہی ہوتی جس کے دباؤ کے تحت وہ جانبداری برتیں تو الیکشن کمیشن از آلسو اے ون آف دی میجر کسٹوڈین الیکشن کمیشن بیک وقت ایک عدالت کا کام بھی کرتا ہے اور الیکشن کمیشن کے ججز انتخابی ازرداریوں اور اپیلوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں الیکشن کمیشن بھی ایک چیئرمین اور کئی ممبران پر مشتمل ہوتا ہے اور وہاں بھی جب کوئی انتخابی عذرداری آئے یا کسی ممبر نے دوسرے ممبر کے خلاف درخواست دی ہو یا کسی کی نہ کی بات آ جائے تو الیکشن کمشنر ایک بینچ تشکیل دیتا ہے ممبران پر مشتمل ہوتا ہے اس میں خود بھی وہ بیٹھ سکتا ہے ایک ممبر یا دو ممبرز کا بینچ بھی تشکیل دے سکتا ہے اور ان کی اہلیت بھی سپریم کورٹ کے ججز کے برابر ہوتی ہے اور مقام اور مرتبہ بھی اسی لیول کا ہوتا ہے تو اعلی عدالتوں کے ریٹائرڈ ججز عام طور پر الیکشن کمیشن کے ممبر منتخب کیے جاتے ہیں یا نامزد کیے جاتے ہیں اور وہ جو فیصلہ دیتے ہیں وہ بائنڈنگ ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم میں اس فیصلے کی انٹرپرٹیشن کے لیے یا اس کی کوئی نئی قانونی منشگافی آئے تو آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے الیکشن کمیشن جن چیزوں کو کھنگال کر بیان کرتا ہے کیونکہ اس کے جج بھی اتنے ہی اہل ہوتے ہیں جتنے اعلیٰ عدالتوں کے ججز ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن بھی ایک انتہائی معزز محترم اور ایک بہت با اختیار ادارہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو چونکہ ملک بھر میں عام انتخابات کروانے ہوتے ہیں تو اس کو ایک بہت بڑے نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے اس نیٹ ورک کے تحت چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران وفاقی سطح پر اسلام آباد میں موجود ہوتے ہیں تو صوبائی سطح پر بھی الیکشن کمیشنرز مقرر کیے جاتے ہیں جن کو پروونشل الیکشن کمشنر کہا جاتا ہے اور پھر پروونشل ممبرز اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی بھی اہلیت کا تعین کیا گیا ہے اور اسی نوعیت کی اہلیت کے حامل افراد کو چیف الیکشن کمشنر بنایا جاتا ہے اس کی الائیڈ ہیلپرز بنایا جاتا ہے اور یہ لوگ مل کر صوبائی سطح پر الیکشن کے حوالے سے کئی فیصلے کرتے ہیں اور الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر اور پھر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر بھی ہوتے ہیں یا الیکشن آفیسر بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ الیکشن کمیشنرز یہ الیکشن آفیسر اپنے ضلع میں انتخابات کا اہتمام کرتے ہیں ووٹ کا اندراج کرتے ہیں اس کی اپیل سنتے ہیں ممبران صوبائی اسمبلی جب ووٹ ڈالتے ہیں یا ان حلقوں میں قومی اسمبلی کے ممبران کا انتخاب ہوتا ہے تو صوبائی الیکشن کمیشن اس کی نگرانی کرتا ہے ووٹوں کو کاؤنٹ کرتا ہے اور پھر وہ اپنے مرکز کو اس کی تفصیل بھیجتا ہے اور وہاں سے باضابطہ طور پر الیکشن رزلٹ کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے پاکستان کی انتخابی تاریخ میں الیکشن کمیشنر کی اہمیت بہت زیادہ ہے الیکشن کمیشن کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اسی طرح دنیا بھر میں جہاں جمہوری ممالک ہیں جب کبھی الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کمیشنز ان کے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں اس لیے اگر آپ الیکشن کی رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا الیکشن کمیشن کی بیٹ آپ کے پاس ہے تو ایک اچھے رپورٹر کی حیثیت سے آپ کو آئین پاکستان کے وہ چپٹرز اور ان شکوں کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے جن کا تعلق الیکشن کمیشن سے ہے پھر الیکشن کمیشن کی ساخت اس کے چیف الیکشن کمشنر اس کے ممبران صوبائی الیکشن کمیشن اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کے حوالے سے بھی آپ کے پاس تمام معلومات ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کا ایک اور اہم کام ہوتا ہے کہ وہ ہلکا بندی بھی کرتے ہیں کہ کس ہلکے کا آغاز کس گاؤں یا کس علاقے سے ہوتا ہے اور کہاں جا کر وہ ختم ہوتا ہے تو پاکستان کا نقشہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں صوبائی نقشے آپ اٹھا کر دیکھیں ضلع نقشے آپ اٹھا کر دیکھیں تحصیلوں کے نقشے آپ اٹھا کر دیکھیں تو الیکشن کمیشن علاقے کی بنیاد پر اور آبادی کی بنیاد پر ڈی مارک کرتا ہے کہ اتنے گاؤں اتنے دیہات میں اتنے ووٹر ہیں تو یہاں صوبائی اسمبلی کی دو نشستیں ہوں گی اور قومی اسمبلی کی ایک نشست ہوگی اسی طرح جب ووٹ ڈلتے ہیں تو ممبران وہاں جب الیکشن لیتے ہیں تو الیکشن کمیشن انشور کرتا ہے کہ صحیح شخص ووٹ ڈالے جالی ووٹ نہ ڈالے اس کے لیے کس قسم کی سیاہی استعمال ہوگی ان کا شناختی کارڈ دیکھا جائے گا کہ نہیں یا ان کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی ریٹرننگ آفیسرس کون ہوں گے پولنگ آفیسرز کون ہوں گے الیکشن کے باکسز کہاں سے بنیں گے ان کی ٹرانسپیرنسی کس نوعیت کی ہوگی کس وقت سے کس وقت تک الیکشن ہوگا اور الیکشن کے دوران اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو تو بھی الیکشن کمیشن از دی فائنل اتارٹی ٹو ڈکلیئر دیٹ الیکشن نل اینڈ وائڈ یا وہاں دوبارہ الیکشن کب ہوگا کس بنیاد پر ہوگا اس الیکشن کو خراب کرنے کے ذمہ دار کون ہیں اور جب ملک میں عام انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت حد تک پاکستان کی تمام عدالتیں اور پاکستان کی تمام انتظامیہ کی نظریں الیکشن کمیشن کی طرف ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کا چیئرمین الیکشن کمیشن کا سیکرٹری چیف الیکشن کمیشنر ریٹرننگ آفیسرس پولنگ آفیسرس کی طرف سب کی توجہ ہوتی ہے اور وہ خبروں کا ایک اہم ترین مرکز بن جاتے ہیں اس لیے آپ اگر الیکشن کمیشن کی رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان سب چیزوں پر آپ نظر رکھیں ہلکا بندیوں پر امیدوار کی اہلیت پر چیف الیکشن کمیشنر کی آئینی اہمیت پر اور الیکشن کمپین کے لیے وقت کے تعین پر کس وقت پولنگ شروع ہوگی کس وقت پولنگ ختم ہوگی کاؤنٹنگ میں کتنا وقت لگے گا پروگرسو رزلٹ کیسے دیا جائے گا تو آپ کو ان ضابطوں کا پابند رہ کر رپورٹنگ کرنا ہوتی ہے یہ بھی ایک اہم ترین رپورٹنگ بیٹ ہے اور اس رپورٹنگ بیٹ میں بھی وہی جنرل رپورٹر سلیکٹ کر کے بھیجے جاتے ہیں جن کا اس طرف چوٹ ہوتا ہے اور جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو الیکشن کمیشن کی اس بیٹ کے بعد میں اب ایک اور بیٹ کا تذکرہ آپ کو کیے دیتا ہوں جو کئی اعتبار سے بڑی اہم ہے اس کو ہم وار رپورٹنگ کہتے ہیں وار رپورٹنگ کیا ہے آئیے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں وار رپورٹنگ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے وار رپورٹنگ ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جہاں صحافی جنگ کے دوران رپورٹنگ کریں جب دو ملکوں کی فوجیں متحرب کھڑی ہوئی ہوں اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے والی ہوں ہو چکی ہوں یا ہو رہی ہوں تو اس میں اس کو کیسے رپورٹنگ کرنی ہے اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں تو وار رپورٹنگ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے میں آپ کو کچھ تفصیل بتاتا ہوں وار رپورٹنگ نے بہت سے افراد کو ہیرو بنا دیا جب تک انہوں نے وہ اسائنمنٹ نہیں کی تھی وہ ایک عام رپورٹر تصور ہوتے تھے لوگ ان کو نہیں جانتے تھے لیکن جن لوگوں نے جنگوں کی کوریج کی اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور خبریں ڈھونڈ کر لائے وار ایک ایسی چیز ہے جب یہ چھڑ جائے تو دنیا پریشان ہو جاتی ہے معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ترقی کا عمل رک جاتا ہے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو ہر کوئی دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی جنگ ہو رہی ہو تو اس کی خبروں میں دلچسپی رکھتا ہے اسی حوالے سے جدید چین کے بانی ماؤزے تنگ نے ایک تاریخی فکرہ کہا تھا کہ وار رپورٹنگ از ناٹ اے ٹی پارٹی بظاہر یہ ایک فکرہ ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر وار رپورٹر کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے کہ اگر آپ آرام اور سکون کی جاب کرنا چاہتے ہیں آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر خبریں بنانا چاہتے ہیں یا آپ کسی پریس کانفرنس کے بعد چائے بھی پینا چاہتے ہیں یا آپ کسی وی آئی پی کو ملنے جاتے ہیں اور ایک آپ ایسی سودنگ انوائرمنٹ میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو وار رپورٹنگ اس کا نام نہیں ہے وار رپورٹنگ نام ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا اور تمام سہولتوں کے نہ ہونے کے باوجود آپ نے خبر کو ڈھونڈ کر لانا اسی لیے کہا گیا کہ وار رپورٹنگ از ناٹ اے ٹی پارٹی تو جو لوگ اس عزم سے وار رپورٹنگ کرتے ہیں اس کے مقصدیت کو سمجھتے ہیں محنت کرتے ہیں اور آگے پیشن جذبے کے ساتھ بڑھتے ہیں حقائق ڈھونڈتے ہیں ایکوزیشن آف فیکٹس کرتے ہیں ان کی پروسیسنگ کرتے ہیں ان کی ایکوریسی کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ڈسمیشن اور اس خبر کو جاری کرتے ہیں تو دے آر ریل ریئل ہیروز اس لیے اگر آپ وار رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کی طرف خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ مستقبل کے قوم کے ہیرو بن سکیں آپ وار رپورٹنگ میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اسی لیکچر کے دوران میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جو ہمارے ایک ساتھی رپورٹر جس نے کئی جنگیں کور کی تو آئیے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں وہ رپورٹر خود بتا رہا ہے کہ وار رپورٹنگ میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آئیں دیکھتے ہیں ویل ایور یو آر رپورٹنگ آن ا وار یو آر آلسو وٹنس ٹو ہسٹری اینڈ یو کیئر فل ٹو گیٹ یور فیکٹس رائٹ اینڈ ٹو نو گیونگ یو دوز فیکٹس اینڈ ویدر دوز فیکٹس گراؤنڈ Uh, because an element of propaganda comes into play when there is a war, and uh, we have to work very hard to rise above that element to be able to get an accurate picture on the ground, something that is always difficult, but something that can become possible if you were to verify your facts visually uh, and to corroborate your reports with other reports. to achieve some sort of objectivity. I think that is the real essence of covering a war, because you might find a reporter becomes a big hero in a war because he's reporting what people want to hear. So I think the real responsibility of a reporter is to stick to the facts and uh, let not emotionalism take the better of you. Uh, try and exercise some restraint and some... discipline in order to be able to give a factual picture, which will hold for all times to come if possible. It is definitely yeah. important to be fit, and if you are not fit and you have some problems, make sure that you have adequate uh, stocks of medications or whatever with you so that you are not caught in a situation. There may be people who may be diabetic, who may need insulin. If you are covering combat areas, you are covering disaster zones, یو آپ نے خود دیکھا کہ جس نے کبھی وار ریپورٹنگ کی ہو اس میں کتنا کانفیڈینس آ جاتا ہے کیونکہ اس نے موت میں کی آنکھوں میں آخ ڈال کر دیکھا ہوتا ہے اس نے وہ ہیزرٹس دیکھی ہوتی ہیں اس نے وہ مشکلات دیکھی ہوتی ہیں کہ بھوک اور پیاس کس کا نام ہے ظلم کس کا نام ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کس کا نام ہے جب بم سرحدوں پر گرتے ہیں یا پرمن جگہ پر گرتے ہیں تو تباہی آتی ہے اس حوالے سے میں آپ کو پاکستان کے ایک نامور مرحوم شاعر نے جو جنگ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے وہ بھی مینشن کر دوں تھوڑی سی لائٹر وین میں اس نے ایگینی اف وار کو کس طرح شیروں میں بند کیا ہے حبیب جالب نے یہ نظم کہی تھی اس کا عنوان ہے جنگ جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں کوکھ دھرتی کی بانج ہوتی ہے بم گھروں پر گریں یا سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے جنگ کیا مسلوں کا حل دے گی جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے آگ اور خون آج برسے گا بھوک اور احتجاج کل دے گی اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شما جلتی رہے تو بہتر ہے آپ تصور تو کیجیے کہ اس شاعر نے جنگ کا منظر نامہ کس طرح پیش کیا ہے اس منظر نامے میں اگر کوئی رپورٹر موجود ہے جو روح تعمیر کو زخم کھاتے دیکھ رہا ہے جو انسانیت کو بلبلاتے دیکھ رہا ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہیں پانی ڈھونڈ رہا ہے اور وہ اپنے ارد گرد بموں سے تباہ حال عمارتیں دیکھتا ہے بچوں کو روتے دیکھتا ہے ماؤں کو پریشان دیکھتا ہے کھانے پینے کی اشیاؤں کی قلت دیکھتا ہے تو جب اس کو زندگی کی ان حقیقتوں کا ادراک ہوتا ہے اور اس سے وہ خبریں نکال کر رپورٹ کرتا ہے تو اس شخص میں کتنا اعتماد آ جاتا ہے کیونکہ وہ اس پروسیس سے گزرا ہوتا ہے جس سے ایک عام آدمی پیس میں نہیں گزرا ہوتا تو دیر از اے گریٹ ڈفرینس ان پیس جرنلزم اینڈ ان وار جرنلزم پیس جرنلزم میں آپ اپنے چوائس کی بیٹس لے لیتے ہیں آپ وی آئی پی کے ساتھ سفر کرتے ہیں پیس جرنلزم میں آپ سینسٹو منسٹری کی اگر انویسٹیگیٹو رپورٹ بنا رہے ہیں تب بھی آپ ایک پیس کے عمل میں ہیں اگر آپ سوشل منسٹریز کی رپورٹنگ کر رہے ہیں کلچر کی رپورٹنگ کر رہے ہیں ٹورزم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کے فنون لطیفہ کی ہس جاگ رہی ہوتی ہے آپ کو علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ تصور کریں کہ اگر آپ وار کی رپورٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے تو وار رپورٹر کا آپ جب بھی کبھی کوئی انٹرویو دیکھیں گے اس کی کوئی بات دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے اور یہی وار رپورٹر رپورٹنگ میں ہیرو بناتے ہیں مجھے خود بھی عراق وار کور کرنے کا اور سومالیہ کی سول وار کور کرنے کا موقع ملا مجھے گلف وار کور کرنے کا موقع ملا مجھے افغانستان کی جنگ کور کرنے کا موقع ملا اگلے کسی یونٹ میں جب میں آپ کو وار ڈیزاسٹر اور کنفلکٹ رپورٹنگ کے لنک کے حوالے سے بات کروں گا تو انشاءاللہ اپنی بھی کوئی رپورٹ آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس وقت میں نے جس صاحب کی آپ کو رپورٹ دکھائی ہے وہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے بتائی ہے تاکہ جن جس تھیوری کو ہم پڑھ رہے ہیں جس شخص نے اس کو پریکٹس کیا ہے اس کی زبان سے بھی آپ وہ چیزیں سن لیں اور دیکھ لیں کیونکہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن سے بڑھ کر کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی اور اس رپورٹر نے جس انداز میں اپنے ایکسپیرینس کے پس منظر میں چند منٹ میں انتہائی مختصر وقت میں آپ کو جس طرح کمیونیکیشن کی ہے اسی طرح ایز اے ای رپورٹر چاہے آپ جنرل رپورٹر ہوں وار رپورٹر ہوں سینسٹو منسٹریز کے رپورٹر ہوں سوشل منسٹریز کے رپورٹر ہوں فائنینشیل منسٹری کے رپورٹر ہوں یو ہیو اسی اسکل کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں دیٹ از کہ وار رپورٹنگ جرنلزم میں ایک نئی سنف ہے ایک نئی قسم ہے جب تک ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی تو وار رپورٹنگ لائیو نہیں ہوتی تھی اس رپورٹنگ میں ان لوگوں سے انفارمیشن حاصل کی جاتی تھی جنہوں نے جنگیں لڑی ہوتی تھیں مثلا جرنلز، کمانڈرز، لوگ ان سے جو کہانیاں سنتے تھے یا وہ جب آ کر اپنی کہانیاں اور واقعات بتاتے تھے تو ان کو ضبط تحریر میں لا دیا جاتا تھا تو وار رپورٹنگ کا آغاز تو ان قصے سے کہانیوں سے ہوا چاہے وہ پرشین وار ہو وہ کوئی بھی جنگ ہو اس کے حوالے سے جو کہانیاں آپ کو تاریخ کے واقعات میں ملتی ہیں وہاں شاید کوئی بھی جرنلسٹ نہیں جا سکا اگر کیسے جاتا اس وقت تو کنونشنل وار فیئر تھی بیٹل فیلڈ میں تو فوجی کو اپنی جان بچانا مشکل ہوتی ہے چے جائے کہ ایک رپورٹر ٹینک میں سفر کرتے ہوئے کہانی لکھ رہا ہو تو تاریخ میں ایسے کہانیاں آپ کو نہیں ملتی اگر آپ کو کہیں ملے تو یہ ہم سب کے لیے ایک ایڈیشن ہوگی میری تحقیق کے مطابق ویتنام وار سے پہلے کسی شخص نے کسی جرنلسٹ نے رپورٹنگ خود نہیں کی بلکہ اس سے پہلے تمام لوگوں نے ان جرنیلوں سے کہانیاں سنی اور ان کو رپورٹ کیا تو انڈائریکٹلی وہ جرنیل وہ کمانڈرز یا وہ لوگ جو اس جنگ میں کسی حیثیت سے شریک تھے دے ورڈ ٹو اس کی بھی ایک لسٹ ہے لیکن آپ چونکہ طالب علم ہیں اسٹوڈینٹ ہیں اور آپ نے اگر اس بیٹ کی طرف جانا ہے تو اس کے پس منظر کی آگاہی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک لسٹ لکھوا دیتا ہوں جو میری تحقیق کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف جنگوں میں حصہ لیا اور بعد میں آکر اپنے ایکسپیرئنس شیئر کیے جرنلسٹوں سے اور انہوں نے ان کو اخبارات میں یا کتابوں میں ریپروڈیوس کیا تو ان کے نام ہیں ونسٹن چرچل چرچل برطانیہ کا وزیر اعظم تھا اس نے چونکہ کمانڈ کی تھی اس پوری جنگ کی تو سیکنڈ ورلڈ وار کے حوالے سے برطانیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا یا برطانیہ نے جو کچھ کیا اس کی کہانی چرچل نے بتائی اور اس کہانی کو جب ریپروڈیوس کیا گیا تو چرچل کو بھی ایک وار رپورٹر انڈائریکٹلی تسلیم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے نام ہیں ولیم ہاورڈ رسل ایڈوین لارینس گڈکن ریچرڈ ہارڈنگ ڈیوس جیمز، گرل مین لوگی برازینی لاروین ایس جان ریڈ ارنس ہیمنگوے، ایویلون وا ویلفرڈ، بروچٹ، ڈیوڈ ہیلبرسٹم یہ وہ بڑے نام ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے وار رپورٹنگ کی ہے یہ نام میں نے آپ کو بتائے اور آپ نے یہ نام اگر درست لکھ لیے ہیں ان کی اسپیلنگس درست لکھ لی ہیں تلفظ میں ان کے فرق ہو سکتا ہے کیونکہ ہر ملک کی اپنی ایک ڈائلیکٹ ہے کہیں پر وی سائلنٹ ہے کہیں پر ایف سائلنٹ ہے کہیں پر او سائلنٹ ہے کہیں پر, سائلنٹ ہے, کہیں پر یو سائلنٹ ہے تو اس زبان کے حساب سے وہ الفاظ بولے جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے سپیلنگ درست لکھ لی ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کر جب بھی وہ نام آپ انٹر کریں گے تو آپ کو سرچ انجن سے اس شخص کے بارے میں تفصیل مل جائے گی اس طرح آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور یہ معلومات آپ کو یہ طے کرنے میں بڑی معاونت دیں گی کہ کیا آپ وار رپورٹر بن سکتے ہیں آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایسی خبریں ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں کہ آپ مختصر وقت میں رپورٹنگ کے ہیروز میں شمار ہوں آپ کی لکھی ہوئی کتابیں آپ کے کالم بیسٹ سیلر بن جائیں تو اس کام کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور آپ یاد رکھیں کہ زندگی میں کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا شارٹ کٹ سے آپ شاید منزل پر تو جلدی پہنچ جائیں لیکن آپ وہاں سسٹین نہیں کر سکتے اگر آپ وار رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو ابتدا میں آپ کو جنرل رپورٹنگ کرنی ہوگی تمام رپورٹنگ کے گر سیکھنے ہوں گے کیسے خبر بنتی ہے کیسے خبر حاصل کی جاتی ہے اس کی ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے پھر اس خبر کی پیشکش کیسے کی جاتی ہے فیڈ بیک کیسے آپ کو اس کی ملتی ہے پھر آپ میں وہ تمام ضرورت جذبہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر آپ وار زون میں ہیں تو آپ وہاں سے خبریں حاصل کر سکیں یہ خبریں کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں کس معاملے کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے کس قسم کا ماحول ہوگا اس پر اگلے کسی لیکچر میں بھی تفصیل سے بات ہوگی فی حال آپ اپنا یہ کنسپٹ کلیئر رکھیں کہ وار رپورٹنگ از نیور اے ٹی پارٹی اٹس ناٹ اے ڈرائنگ روم رپورٹنگ اٹس ناٹ اے ڈائنگ روم ریپورٹنگ اٹس ناٹ اے ٹریولنگ ودا وی آئی پی اٹس ناٹ سینگ دی انویسٹیگیشن آف اے پرسن یو ہیو ٹو بی اے پارٹ تو وار رپورٹنگ کے حوالے سے تو بہت حد تک کئی پہلو ہم نے ڈسکس کر لیے اور وار رپورٹنگ کے مناظر آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے ایک تصور بنتا ہوگا ایک کٹن زندگی کا ماحول نظر آتا ہوگا تو جہاں ایک بیٹ امن کی ہے وہاں دوسری بیٹ جنگ کی ہے اسی طرح ایک رپورٹر کی زندگی اگر آپ جنرل رپورٹر ہیں یا اس پروفیشن میں ان ہوتے ہیں تو صبح کے وقت آپ حادثے کی کوریج کرتے ہیں شام کو آپ پھولوں کی نمائش کی کوریج کرتے ہیں تو اس ویریڈ اسائنمنٹ کے لیے بھی ذہنی طور پر آپ کو تیار ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو اس طرف ٹیون کر سکیں تو آج کے اس لیکچر کے دوران بھی میں آپ کو میدان جنگ سے اٹھا کر شوبز کے محاذ پر لے جاتا ہوں اور شوبز کے لفظ کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں بہت سے تصورات آئیں گے خوش تصورات آئیں گے آپ کو وہ مزریز افوار وار وہ ظلم وہ تباہی بربادی یا وہ مناظر جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ذہن سے نکل جائیں گے اور شوبز کا سودنگ سا افیکٹ آپ کی نظروں میں آئے گا خوش کن ایفیکٹ آپ کی نظروں میں آئے گا تو شو بز رپورٹنگ کیا ہے اور شو بز بیٹس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں ویسے تو ان کی لسٹ بہت بڑی بن سکتی ہے لیکن آپ کا کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے میں نے اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے اور وہ کیا ہیں کائنڈلی نوٹ ڈاؤن فلم انڈسٹری ویژن سٹیج تھیٹر ماڈلس کیٹ واکس فیشن شوز other ادر الاڈ لائٹر اسائنمنٹس آر شو بز تو شو بز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے فلم انڈسٹری کی اگر آپ شوب کے رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ملک کی فلم انڈسٹری کی ہسٹری کا پتا ہو پہلی فلم کب بنی کون اداکار تھے کیا تھیم تھا وہ فلم پاپولر ہوئی کہ نہیں ہوئی تو اگر آپ اس کی ریسرچ میں جائیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا میں یہ آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہوں کہ آپ فلم کے حوالے سے سب کانٹیننٹ یا ساؤتھ ایشیا میں فلم کے حوالے سے انٹرنیٹ سے آپ یہ ہسٹری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا آپ کو میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس میں بھی شو بز رپورٹنگ کے حوالے سے تفصیل مل سکتی ہے یا آپ ٹیلیویژن کی ہسٹری کو ٹریس کریں تو اس میں بھی آپ کو فلم انڈسٹری کے متعلق بہت سی چیزیں ملیں گی تو مسٹ اسٹڈی دی ہسٹری آف فلم انڈسٹری ان کنٹری اس کے بعد جو نمایاں اداکار میل اور فی میل جو ہاٹ کیک تھے جن کے معاوضے کتنے تھے انہوں نے کیا ٹرینڈ سیٹ کیے سینسر کی پابندیاں کس نوعیت کی تھی مختلف زمانوں میں کون سا لباس فلمی اداکار پہنا کرتے تھے اور کس قسم کے ڈائلگ لکھے جاتے تھے ڈائلاگ کے دوران میل اور فی میل ایکٹریس کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا تھا ڈائلگس میں آمیانہ پن تھا یا تہذیب و اخلاق تھی ان سب چیزوں کا موازنہ آپ فلم انڈسٹری کی تاریخ کا جائزہ لے کر کر سکتے ہیں اور اگر آپ شوبز کی رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کی ہسٹری کو پڑھا ہو اس کے میجر اداکاروں کے نام سنے ہوں پڑھے ہوں اور ان کے طریقے کار اور اداکاری کے فن کو سمجھتے ہوں تو آپ کو اس میں رپورٹ کرنا اور آج کے دور کی فلم انڈسٹری سے موازنہ کرنا آسان ہوگا اور آپ اس حوالے سے جب کوئی فیچر لکھیں گے کوئی خبر لکھیں گے تو اس میں بڑی دلچسپی ہوگی اور لوگ اس کو بڑی توجہ سے پڑھیں گے اسی طرح ٹیلی ویژن بھی شو بز کا ایک اہم حصہ ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ اف میس کمیونیکیشن ہم زیادہ تر توجہ نیوز کرنٹ افیئرس اینکرنگ پریزنٹیشن نیوز کاسٹنگ انٹرویوز اور اس طرح کی چیزوں پر دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک فن ہے جو میس کمیونیکیشن کے سٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے جرنلزم کے سٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے ٹیلی ویژن کا دوسرا حصہ بز سے متعلق ہے بہت حد تک گلیمر آپ کو نیوز اور کرنٹ افیئرس کے انکرز میں بھی ملتا ہے میل اور فیمل میں بھی ملتا ہے بہت سی اٹریکشنز آپ کو اینکرز میں بھی نظر آتی ہیں لیکن جو گلیمر جو اٹریکشن آپ کو نیوز اور کرنٹ افیئر کے علاوہ ڈراموں میں میوزک میں اسٹیج شوز میں نظر آتی ہے وہ ذرا ڈفرینٹ انداز کی ہوتی ہے اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوز اور کرنٹ افیئرس بز کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے جس طرح سے ٹی وی ڈراما ٹی وی میوزک ٹی وی اسٹیج شو ہیں تو ٹی وی اسٹیج شو میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ٹی وی ڈرامے کے جو اداکار ہوتے ہیں اور ٹیلی ویژن کے لیے جو کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف گیت گا رہے ہوتے ہیں وہ شو بز کا بہت حد تک حصہ شمار کیے جاتے ہیں بلکہ فلم انڈسٹری سے بہت سی اس کی مطابقت ہوتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ڈرامے میں بھی ایکٹنگ کی جاتی ہے نیوز میں آپ ایکٹنگ نہیں کر سکتے یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ دا فیکٹس کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں آپ کسی واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں آپ تجزیہ کرتے ہیں لیکن ٹی وی ڈرامے میں آپ معاشرے کی کسی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھتے ہیں سوشل بہیویئر پر ہاتھ رکھتے ہیں کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا مرکز بناتے ہیں یا کوئی جذبہ جگا رہے ہوتے ہیں تو دی پرفارمر دی ایکٹر ہیز ٹو پرفارم ہیز ٹو ایکٹ اس کو اصل زندگی میں وہ نہ رپورٹر ہوتا ہے اصل زندگی میں نہ وہ ظالم ہوتا ہے نہ وہ مظلوم ہوتا ہے نہ وہ ماڈل ہوتا ہے لیکن اس کردار کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو وہی لباس پہننے پڑتے ہیں وہی انداز اختیار کرنا پڑتا ہے اگر گلیمرس رول ہے تو وہ گلیمر کے انداز میں ہوگا اگر کریکٹر ایکٹر ہے تو کریکٹر ایکٹر کا انداز ہوگا سکینڈلز کی خبریں نکل کے آتی ہیں تو شو بز رپورٹر ان خبروں کی جب تحقیق کرتا ہے تو بہت انٹرسٹنگ واقعات نظر آتے ہیں آپ نے اکثر اخبارات میں اور ٹیلی ویژن چینلس پہ سنا ہوگا کہ فلم اداکار اور ٹی وی آرٹسٹوں کی شادی کی خبریں ان کی دوستیوں کی خبریں ان کے لباس کی خبریں ان کے گھریلو زندگی کے حالات یہ سب چیزیں شائع کی جاتی ہیں یا دکھائی جا رہی ہوتی ہیں اسی طرح مختلف اخبارات فلم انڈسٹری پر ویکلی ایک میگزین بھی نکالتے ہیں اور اس میں اس ہفتے کی آنے والی فلمیں ان اداکاروں کے بارے میں واقعات درج ہوتے ہیں تو اس طرح ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری سے متعلق جو لوگ ایکٹنگ یا پرفارمنس کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان سے بھی بز کی خبریں نکلتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اسٹیج بھی بز کا ایک اہم انصر ہے آپ نے اگر کبھی سٹیج کوئی ڈراما دیکھا ہو یا کسی تھیٹر میں شرکت کی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر اسٹیج پر آ کر لوگ لائیو پرفارم کرتے ہیں آپ سامنے کرسیوں پر یا صوفوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مختلف کردار آ کے آپ کو پیش کرتے ہیں جن میں نے تفنن تباہ کے لیے اسٹائر یا تنز بھی ہو سکتی ہے تو اسٹیج بھی ایک ایسا شو بز کا ایلیمنٹ ہے جس سے بڑی انٹرسٹنگ خبریں نکلتی ہیں اسٹیج اداکاروں کے بارے میں اسٹیج پر ہونے والے ڈرامے کے مرکزی خیال کے بارے میں وہاں پر موجود آرڈینس کے بیہیویئر کے بارے میں تو مختلف پرائیویٹ چینلز تو ان اسٹیج ڈراموں کو ریکارڈ کر کے باقاعدہ ٹرانسمیشن دے دیتے ہیں لائیو بھی دیتے ہیں اور ریکارڈڈ بھی دکھاتے ہیں اسی طرح سٹیج کے ساتھ ساتھ آپ ماڈل شوز اگر دیکھیں مختلف ہوٹلز اس کا اہتمام کرتے ہیں مختلف این جی اوز کرتے ہیں تنظیمیں کرتی ہیں وہ ڈریس اور فیشن شو میں اپنے گارمنٹس کو پاپولر کرنے کے لیے کیٹ واک کرواتے ہیں اور ان میں شرکت کے لیے آپ کو خصوصی دعوت نامے دیے جاتے ہیں بعض اوقات وہ دعوت نامے پیسوں سے ملتے ہیں لیکن صحافی کو چونکہ اس نے اس ایشو کو پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے تو بز کے رپورٹرز کو کامپلیمنٹری انویٹیشنز آتے ہیں جب آپ وہاں بیٹھتے ہیں تو آپ کو سوسائٹی کے نئے ٹرینڈز کا اندازہ ہوتا ہے اور انہی نئے ٹرینڈز کی بنیاد پر آپ ایک اچھی رپورٹ بنا سکتے ہیں کہ موسم سرما میں کس قسم کا لباس آنے والا ہے موسم گرما کے لباس میں کیا کانٹ شانٹ آئی ہے انٹرنیشنل ڈریس کا ٹرینڈ کیا ہے سوٹ کی کٹنگ کس نوعیت کی ہے تین بٹن کا سوٹ چل رہا ہے دو بٹن کا چل رہا ہے اس حوالے سے شو بز پر بات کرتے ہوئے بہت تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں میرا مقصد آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا تھا کہ شو بز رپورٹنگ کس قسم کی ہو سکتی ہے اور شو بز رپورٹر کے لوازمات کیا ہیں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن پیرامیٹرز میں اگر وہ جائے تو اس کو اچھی خبریں مل سکتی ہیں انویسٹیگیٹو رپورٹس مل سکتی ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے چار بیٹس کا جائزہ لیا ہے سب سے پہلے ہم نے کورٹ رپورٹنگ کی بات کی اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن کی بیٹ کی بات کی اور اس کے بعد وار رپورٹنگ کا اجمالی جائزہ لیا اور آخر میں ہم نے شو بز رپورٹنگ کے مختلف پہلوؤں پر بات کی تو یہ چار نوعیت کی بیٹس پر اس لیکچر میں ہم نے تبادلہ خیال کیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوسری بیٹس کے حوالے سے بات کریں گے اس وقت تک کے لیے سرور منی راؤ کو اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ